اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اقوال افعال اعمال اور احوال کو درست فرما کر اپنی درگاہ میں قبول فرمائے تقریباً دو ماہ کی طویل غیر حاضری کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں یہ درس شروع کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان دروس کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرے محترم مسلمان بھائیوں بہنوں شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ وسرہ کی کتاب دعوت المقامت الاسلامیت العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے دسویں نقطے میں جاری ہے گزشتہ اسباق میں قسطنطینیہ کی فتح کا ذکر ہو چکا ہے آج کے سبق میں انشاءاللہ اللہ ہم سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی نے فتح کے بعد جو کام کیے ان کا تذکرہ شروع کریں گے سب سے پہلے تو سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی نے عالم اسلام کو اس عظیم فتح کی خوشخبری سناتے ہوئے مصر کے بادشاہ اینال شاہ کے نام ایک خط لکھا انال شاہ کا نام ابو نصر سیف الدین الملک الاشرف انال العلائی چرکسی ہے یہ 857 ہجری سے 865 ہجری یعنی 1453 عیسوی سے 1461 عیسوی تک مصر پر حکمران رہے مصر کے چرکسی ممالک کے خانواد نے 784 ہجری تا نو سو ہجری یعنی 1382 عیسوی سے 1517 عیسوی تک مصر پر حکومت کی ہے انال شاہ کو سلطان محمد رحمہ اللہ تعالی نے جو خط لکھا ہے اس خط کے بعض جملے یہ تھے بے شک بہترین طریقہ ہمارے اسلاف کا ہے وہ مجاہدین فی سبیل اللہ تھے اور کسی ملامتگر کی ملامت سے نہیں ڈرتے تھے ہم ان کے طریقے پر قائم ہیں اور اس خواہش پر مسلسل کاربند ہیں اور اللہ تع کے اس قول کی مثال بن گئے ہیں قاتل لا يؤمنون باللہ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر مضبوطی سے قائم ہیں جنہوں نے فرمایا تھا منعقبر فی سب اللہ ہر على النار جس شخص کے پاؤں اللہ کی راہ میں گرد آلود ہو گئے اللہ نے اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی اس لیے ہم نے اس برس فتح قسطنقینیا کا ارادہ کیا جس میں اللہ نے برکت اور انعام ارزانی کیا جبکہ ہم اللہ زلجلال والاکرام کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اور اللہ تعالی کے فضل سے اس پر قائم ہیں چنانچہ ہم نے فریضہ جہاد کی ادائیگی کا عزم کیا جو اسلام نے ہم پر عائد کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے قاتل الدین من الكفار تم ان کفار سے لڑو جو تمہارے قرب جوار میں ہیں اس مقصد کے لیے ہم نے غازیوں اور مجاہدین کے بری و بحری لشکر تیار کیے اس شہر کو فتح کرنے کے خاطر جو فسق و فجور اور کفر سے بھرا ہوا تھا اور جو طویل مدت سے ممالک اسلامیہ کے وسط میں ہونے کے باوجود کفر و شرق پر فخر کرنے والوں کا گڑھ تھا جیسے کسی شاعر نے کہا ہے فخ انہا حسن خط دل اغری وک انہا کنفن الجہل قمری یہ شہر گویا تابناک رخصار پر ایک حسن ہے اور اس کے کے ساتھ ہی جیسے چاند کے چہرے پر گہن لگا ہوا ہو گویا کے یہ شہر ایک عیب دار شہر تھا سلطان محمد فاتح نے شہر قسطنطنیہ کی تعریف اور اس کے قلعے کی مضبوطی اور پچھلی مہمات میں اس کے ناقابل تسخیر ہونے کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہم نے ان سے جنگ کی اور انہوں نے ہم سے جنگ کی ہم نے ان سے لڑائی کی اور انہوں نے ہم سے لڑائی کی ہماری لڑائی دن رات جاری رہی حتیٰ کہ صبح طلوع ہو گئی اس روز منگل تھا اور جمعہ اولا کی بیس تاریخ تھی اللہ تعالیٰ نے مشرق سے سورج نکلنے سے پہلے ہمیں فتح سے نوازا اسی طرح سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالیٰ نے شریف مکہ مکرمہ کو یعنی مکہ مکرمہ کے والی کو فتح قصونقینیا کی خوشخبری دیتے ہوئے مال غنیمت میں سے تحائف ارسال کیے اور ان سے دعا کی درخواست کرتے ہوئے اپنے خط میں لکھا اس برس اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو فتح عطا کی ایسی فتح آنکھ نے کبھی دیکھی نہ کان نے سنی اور یہ مشہور شہر قستینیا کی فتح ہے ہم اس فتح کی خوشخبری دیتے ہوئے آپ کو یہ خط لکھ رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اس عظیم کامیابی اور مسرت کی خوشخبری حرمین شریفین کے تمام باشندوں علماء و سادات کرام پرہیزگاروں اور عبادت گزاروں صلحاء و مشائق ائمہ کرام خدا رسیدہ متقین سب چھوٹوں بڑوں اور بیت اللہ کے زائرین کو پہنچا دیں گے جو اہل اسلام کے لیے اروۃ الوفقا یعنی مضبوط رسی کی مانند ہیں جو ٹوٹنے کی نہیں نیز آب زمزم اور مقام ابراہیم کی عبادت سے بہراور ہونے والوں کو مرقد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب جوار میں عبادت کرنے والوں اور عرفات میں ہماری سلطنت کے دوام کی دعا کرنے والوں اور ہماری فتح کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں گریازاری کرنے والوں کو بھی خوشخبری سنا دیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کی برکات سے ہمیں بحریاب کیا اور ان کے درجات بلند کیے ہم اپنے نمائندے کے ہاتھ آپ کے لیے مال غنیمت میں سے خالص و معیاری سونے کے دو ہزار فلورے تحفتاً بھیج رہے ہیں اور سات ہزار فلورے فکرام میں تقسیم کرنے کے لیے ہیں جن میں سے دو ہزار سادات اور نقیبوں کے لیے اور ایک ہزار خدا حرمین کے لیے مخصوص ہیں اور باقی مکہ و مدینہ میں مسکینوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیے جائیں اللہ تعالیٰ ان دونوں شہروں کے شرف میں اضافہ کرے آپ سے امید ہے کہ یہ مال ان لوگوں میں ان کی احتیاج اور ضرورت کے مطابق تقسیم کریں گے ہماری طرف سے آنے والی سفارت کی کیفیت ہمیں لکھ بھیجیے گا انشاءاللہ اللہ ان لوگوں کی دائمی دعائیں ہمارے شامل حال رہیں گی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے اور آپ کی سعادت و سیادت کو روز قیامت تک دوام بخشے شریف مکہ نے سلطان محمد فاتح کے خط کا جواب یوں دیا ہم نے آپ کا مکتوب کمال ادب کے ساتھ کھولا اور کعبہ شریف کے سامنے اہل حجاز اور اہل عرب کو پڑھ کر سنایا ہم نے اس میں قرآن کے احکام جہاد دیکھے جن میں مؤمنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور اس کے متن سے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ظاہر ہوتے دیکھا اور وہ معجزہ قسطنقینیہ اور اس کے گرد و نواح کی فتح کا معجزہ ہے جس کا قلعہ بہت مضبوط اور خواص و عوام میں مشہور و معروف تھا اور اس کی فصیل بہت مستحکم تھی اس مشکل اور خطرناک کام کے آسان ہونے پر ہم اللہ تعالی کی حمد بیان کرتے ہیں اس پر ہمیں انتہائی خوشی ہوئی ہے آپ نے ارض مقدس کے باشندوں سے محبت کا اظہار کر کے اپنے آبائے کرام اور اجداد اظام کے جس طریقے اور مسلک کا احیاء کیا ہے اس پر ہمیں بے پناہ مسرت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو راحت بخشے اور انہیں جنت کے اعلی مقامات سے نوازے میرے بھائیوں میری بہنوں اس عظیم فتح کے بعد جو سلطان محمد فاتحمہ اللہ تعالیٰ کو پچیس برس کی عمر میں آتا ہوئی اللہ تعالیٰ کا نور اور اسلام مشرقی یورپ میں پھیلنے لگا چنانچہ اس کے بعد سلطان موصوف بلاد بلقان کے جہاد میں مصروف ہو گئے اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے اسباق میں ہوگا وصلی اللہ تعالی خلق ہی محمد اجمائین سبحان والسلام عليكم رحمۃ الله وبركاته